السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم ریفرنس ویریبلس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے اس سلسلے میں تین مثالیں دیکھی کال بائے ویلو یا پیس بائی ویلو پیس بائی پوائنٹر اور پیس بائے ریفرنس میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی فنکشن بلکہ اس کی تین ورژنس دکھائی تھیں انٹ 1 ون انٹ مائنس ٹو انٹ مائنس اور پھر ایک کالر فنکشن بنائی تھی اور کال اسٹیگ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جب فنکشن کال کی جاتی ہے تو اس کے پروگرامرس اور اس کے لوکل ویریبلس کال اسٹیک میں بنتے ہیں اور اگر ہم کال بائی ویلو کریں تو پروگرامرس کیسے کال uh, فنکشن کے پاس پہنچتے ہیں کالر سے اگر ہم پوائنٹر بھیجیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور فائنلی ریفرنس کے سلسلے میں اچھا یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ہم اس کورس میں مثالیں جو ہیں یا پروگرامنگ جو ہے وہ سی پلس پلس میں کر رہے ہیں یا سی میں کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ کہ کال پرائمرز جو ہیں وہ کال by value یا کال by ریفرنس یا کال by پوائنٹر یہ صرف سی پلس پلس کی بات نہیں یہ اصل میں اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں ایسا ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے فنکشن کالس کی اور فنکشن کو پرائمرز بھیجوانے کی اور ریٹرن values اور call ٹیگ کا استعمال دوسری لینگویجز میں بھی ایسا ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر جب آپ کو موقع ملا جاوا پڑھنے کا فار لینگویج تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی یہی کاروائی ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں بات نہ رہے کہ یہ صرف باتیں جو ہیں سی پلس پلس کی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ سینٹیکس جو ہے وہ سی پلس پلس کے لیے خاص مخصوص ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کانسٹ ویریئبل یا ریفرنس کے ذریعے بھیجوانا ایک پروامر کو ہم ایمپرسینڈ یہ جو اینڈ سمبل ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرائمر جو ہے یہ بائی ریفرنس بھیجو جس فنکشن کو ہم کال کر رہے ہیں اگر آپ جاوا میں جائیں یہاں پہ چلیں ایسے بات کرتے ہیں جاوا میں بھی ایسی اس کا سنٹیکس مختلف ہے بلکہ ایسا ہے جاوا میں آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ ریفرنس کے ذریعے ہی بھیجے جاتے ہیں شاید یہ ہی کوئی ویریبل ہے یہ لٹرلز جو ہوتے ہیں یہ کاپی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں جتنے آبجیکٹس ہیں جو کہ آپ کلاسز کے ذریعے یا کلاس فیکٹریز کے ذریعے بنواتے ہیں وہ سارے ریفرنس کے ذریعے ہی پاس کیے جاتے ہیں آپ نے شاید فورٹرین کا نام سنا ہو اس میں ہر چیز کال بائی ریفرنس ہے اس میں کوئی کاپی والا معاملہ نہیں آپ نے Pascal کا نام سنا ہوا ہے اس میں بھی آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ کال بائی ویلو کریں یا کال بائی ریفرنس کریں اس سے پہلے ایک لینگویج ہوتی تھی جو کہ اب بھی موجود ہے اس کا نام ہے ایل گول اس میں بھی یہ تھا بلکہ اس میں ایک تیسرا طریقہ تھا جو کہ شاید آپ کی نظر میں کبھی نہ آئے شاید ہی کوئی کتاب پڑھیں پرانی لینگویجز کے بارے میں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو ایک تیسرا طریقہ کال بائی نیم اب یہ جو سارے ٹاپکس ہیں اصل میں ایک لحاظ سے یہ ڈیٹا میں تو چلے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ اسٹڈی آف پروگرامنگ لینگویجز کے سبجیکٹ میں یہ باتیں کور کی جاتی ہیں اور کمپائلر کے کورس میں بھی یہ باتیں کور کی جاتی ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ پروگرامنگ لینگویجز کی کمپیرٹیو اسٹڈی کریں گے یعنی کہ آپ مختلف لینگویجز کو دیکھیں گے اور اس میں صرف آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مختلف لینگویجز کا سینٹیکس کیا ہے اس میں اس کی اور بھی کئی فیسلٹیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں آبجیکٹ اور جاوا آپ کے سامنے ایک بڑی کامن لینگویج اب بن گئی ہے اور کافی آج کل پاپولر بھی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے سی کے ساتھ تو آپ کو سینٹیکس میں کئی سملیرٹیز بھی نظر آئیں گی اور ڈفرینس بھی نظر آئیں گے اسی طرح اس کی یہ جو رن ٹائم ہے کہ فنکشنس جو ہیں وہ کیسے کال کی جاتی ہیں ان کو کیسے پرائمرجوائے جاتے ہیں اس کا بھی موازنہ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں کامن نظر آئیں گی تو اس لحاظ ہم ایک ایک دیکھا جائے تو یہ کچھ پروگرامنگ لینگویج کانسیپٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ سی پلس پلس میں بھی وہی ہے جو کہ دوسری لینگویج میں ہے تو اس لحاظ سے میری تجویز بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دوسری لینگویجز کے بارے میں ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ لازمی نہیں کہ آپ آئندہ پروگرامنگ دوران اسٹڈی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری یا اس کے بعد پروفیشنلی صرف سی پلس پلس میں پروگرامنگ کریں بلکہ آپ دوسری لینگویجز میں بھی پروگرامنگ کریں گے اور اس لحاظ سے یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ رن ٹائم سٹیک کا یہ ہیپ کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ پروسیس کیسے بنتا ہے آپریڈنگ سسٹم اس کو کیا کیا فیسلٹیز دیتا ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں یہ کانسیپٹس اکثر لینگویجز میں موجود ہیں اور اگر یہ ابھی سے ذہن نشین ہو جائیں اور ان کی ابھی سے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو دوسری لینگویجز کا استعمال کرنا انتہائی آسان لگے گا کیونکہ وہاں پہ آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو صرف سنٹیکس کی بات ہے سنٹیکس کیا ہے میں سیکھ لیتا ہوں ایسی کون سی بڑی بات ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ سے کہا جائے گا کہ اب جاوا میں پروگرامنگ کرو فرض کریں تو آپ کو سی پلس پلس سے جاوا میں جانے میں کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ سینٹیکس کی باتیں ہوگی کیونکہ یہ کانسیپٹ وہاں پہ بھی رہیں گے پچھلے لیکچر کے آخر میں میں, میں نے ریفرنس ویریئبلس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کا استعمال تو ہم نے دیکھا اور بیہائنڈ دا سین میکنیزم بھی دیکھا کہ یہ ریفرنس ویریبلس جب ہم کال پرائمرز میں استعمال کرتے ہیں تو پیچھے کال اسٹیگ کے حوالے سے کیا کاروائی ہو رہی ہوتی ہے البتہ میں نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ چند چیزوں کی احتیاط بھی کرنی پڑے گی جن کی بنا پہ یہ ریفرنس ویریبل جب آپ استعمال کریں تو ایسی چیزوں جن باتوں کا ابھی میں ذکر کروں گا ان کا لحاظ رہے اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے ون شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ ٹرانزین آبجیکٹس دیر آر اسٹورڈ بائی ریفرنس ان ڈیٹا اسٹرکچرز کنسڈر دا فالوئنگ کرڈ دیٹ اسٹور اینڈ ریسیوز دو باتیں لکھی ہیں پہلی بات آبجیکٹس کا مطلب آرزی یعنی کہ وہ پرمانٹ نہیں ہے آرزی طور پہ بنتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے کون سے آبجیکٹس یا ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ایک پروگرام کی execution کے دوران آپ کا جواب ہوگا لوکل ویریئبلس ایک فنکشن کے اندر یعنی وہ ویریبلس جو کہ آپ ایک فنکشن کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ویریبلس کال اسٹیک پہ بنتے ہیں یعنی کہ کال اسٹیک کے اندر ان ویریبلس کو ان کے سائز کے مطابق جگہ یا میموری ملتی ہے جب تک فنکشن چل رہی ہے یعنی کہ پروگرام کی ایکسیکیوشن اس فنکشن کے اندر ہے یہ ویریبلز موجود رہیں گے کیونکہ کال اسٹیک میں اس فنکشن کا ایکٹیویشن ریکڈ موجود رہتا ہے یاد رہے یہ ایکٹیویشن ریکڈ کیا چیز تھی یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی اس فنکشن کے کال پرائمرز اس کا ریٹرن ایڈریس اس کے بعد اس کی ریٹرن ویلو کے لیے جگہ اور لوکل ویریبلز اور چند ایک اور چیزیں یہ ساری چیزیں مل کے اسٹیک میں جب مجموعی طور پہ دیکھی جائیں تو ان کو اس مجموعے کو کہتے ہیں ایکٹیویشن ریکڈ جب تک وہ فنکشن چل رہی ہے یہ ایکٹیویشن ریکرڈ مکمل طور پہ موجود رہتا ہے اور جب آپ اس فنکشن سے کنٹرول یا ریٹرن کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ایکٹیویشن ریکڈ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ سمپلی اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اب اس حوالے سے یہ دیکھیے کہ ایک فنکشن کے اندر کچھ ویریبلس لوکل ہیں جب وہ فنکشن ختم ہوئی وہ ویریبلس ختم ہو گئے یعنی کہ یہ ویریبل تھے یہ ٹرانزیئنٹ تھے یہ بات میں نے اس سلائیڈ میں کہی کہ ان ٹرانزئنٹ ویریبلس کے بارے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ میں آپ کو کچھ کوڈ دکھاتا ہوں جس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ ٹرانزئنٹ ویریبلس کے معاملے میں اور ریفرنس ویریبلس کے لحاظ سے کیا احتیاط کرنی ہوگی اس طرف دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی فنکشن ہے لوڈ کسٹمر جو کہ ایکچولی ہماری وہ جو پرانی بینک والی مثال تھی یہ اس سے میں نے اخذ کی ہے چند لائنے ہیں یہاں پہ یہ ایک فنکشن ہے لوڈ کسٹمر جس کو میں ایک کیو بھیجوا رہا ہوں کہ جو بھی کسٹمر آئیں اس کو ان کو ان میں ڈال دو اور دیکھیے کیو جو ہے اس کو بھی میں نے بائی ریفرنس بھجوایا ہے اب آگے چلیے اس فنکشن میں دو لوکل ویریبلز یا دو لوکل آبجیکٹس ہم بنوا رہے ہیں اور ہم کسٹمر کلاس کے یہ آبجیکٹ بنوا رہے ہیں یا کسٹمر فیکٹری سے ہم نے یہ دو آبجیکٹ بنوائے ایک کا نام c1 اور دوسری کا نام c2 اور اس کسٹمر کلاس کا ایک کنسٹرکٹر ہے جس میں میں اس کسٹمر کا نام بھجوا سکتا ہوں کہ جب وہ آبجیکٹ فیکٹری میں بنے تو اس کی کے وقت یا اس کے بننے کے وقت مینوفیکچرنگ کے وقت اس میں یہ نام بھی ڈال دو یعنی c1 ون آبجیکٹ بنا اور c2 ٹو آبجیکٹ بنا یہ دونوں آبجیکٹس انیشلائز ہوئے دو ناموں سے جو آپ کے سامنے ہیں عرفان اور سہیل اور اس کے بعد میں کیو کا این کیو میتھڈ کال کر کے ان دو آبجیکٹس کو کیو میں ڈال دیتا ہوں اب اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ سی c2 سی تو بنے ٹھیک ہے وہ میں نے فیکٹری کو کال کی تھی کیونکہ دیکھیے کسٹمر سی جو ہے یہ ایک فیکٹری کال ہے کہ بھئی مجھے یہ آبجیکٹ بنا کے دو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آبجیکٹس جب بنتے ہیں انہوں نے کمپیوٹر کی میمری میں کہیں رہنا ہے یا جب تک یہ فنکشن چلے گی انہوں نے کمپیوٹر کی میموری میں کہیں بن کے موجود رہنا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بنتے ہیں تو یہ کہاں پہ رہتے ہیں اس کا جواب آسان ہے چونکہ یہ لوکل ویریبلس ہیں اس لیے یہ بھی کال سٹیک پہ بنیں گے اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ انٹیجر یا فلوٹ یا اس قسم کے ویریبلس نہیں ہیں. یہ تو ایک کسٹمر کلاس کے ویریبلس ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے آخرے کار یہ ہے تو ویریبلس بلکہ یہ دو آبجیکٹس ہیں اور یہ آبجیکٹس میموری میں ان کو جب جگہ ملتی ہے تو اس پوری جگہ کا نام ہم ایکس میں سی ون رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام ہم سی ٹو رکھتے ہیں ایک لحاظ سے یہ نیمڈ آبجیکٹس ہیں یعنی کہ یہ آبجیکٹس جب بنتے ہیں ان کو ہم نام بھی دے دیتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ایلیز ہے یا جس کو آپ ویریبل نیم کہتے چلے آ رہے ہیں ویریبل نیم آخر ہوتا کیا ہے وہ ایک میمری لوکیشن کو آپ ایک نام دے دیتے ہیں کہ بجائے اس میمری لوکیشن کا ایڈریس آپ استعمال کریں جو کہ ایک نمبر ہے جس کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے ہم اس میمری لوکیشن کو ایک نام دے دیتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی کلاس سے ایک آبجیکٹ بنواتے ہیں تو وہ میمری میں اس کو اس آبجیکٹ کے سائز کے مطابق جگہ ملتی ہے فرض کریں یہ کسٹمر آبجیکٹ جو ہے کسٹمر کلاس کے جو آبجیکٹس ہیں کسٹمر کے اندر تین چار ایٹریبیوٹ ہیں مثلاً اس کا نام, ہمارے بینک کی مثال جب ہم نے کی تھی اس میں تھا کہ اس کا ارائیول ٹائم اور اس کا ٹرانزیکشن ٹائم اور میبی اس کا ڈیپار ٹائم یہ تین ٹائمز جو تھے یہ انٹرجر تھے یعنی کہ تین انٹرجر فرض کریں نام کے لیے ہم نے کوئی بتیس رکھے تو اگر آپ اس پورے کسٹمر آبجیکٹ کا سائز نکالیں تو بتیس کے نام کے لیے یا بتیس بائٹس اور پھر چار چار چار یعنی بارہ بائٹس اس کے ارائیول ٹائم اس کی ٹرانزیکشن ٹائم اور ڈیپارچر ٹائم کے لیے یعنی کہ بتیس اور بارہ چوالیس بائٹس کا یہ آبجیکٹ بنتا ہے یہ چوالیس بائٹس جو ہیں یہ آپ کو میموری میں ملیں گے اور چونکہ یہ local variables ہیں تو یہ آپ کو call stack میں ملیں گے جب یہ objects بن گئے اور یہ call stack میں ان کو 44 bytes ایک ایک کو مل گئے تو ان کو ہم نے ان 44 bytes کو اصل میں ہم نے ایک نام دے دیا c1 اور دوسرے کو نام دے دیا c2 یہ اصل میں named objects ہیں یعنی کہ ہم نے اس 44 bytes کو اب 44 bytes کی سنس میں نہیں سوچنا ہم یہ سوچیں گے کال اسٹیک میں دو آبجیکٹس بن گئے جن کے نام ہیں سی اور سی اچھا اب یہاں پہ جو اینکیو فنکشن ہے اگر آپ دوبارہ سلائڈ کی جانب دیکھیں تو یہ جو اینکیو فنکشن ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بائی ریفرنس ایک آئٹم لیتی ہے یعنی اگر آپ کیو کا جا کے یا اس کی کلاس کی کلاس کا انٹرفیس دیکھیں تو یہ جو اینکیو میتھڈ ہے اس کے اندر ہوگا ای ٹائپ ایمپرسینڈ ایلیمنٹ یعنی کیو جو ہے وہ آبجیکٹ جو اس کو آئے گا کیو میں ڈالنے کے لیے وہ بائی ریفرنس ہوگا یعنی کہ اندرونی طور پہ اصل میں اس کو ہم ایک ایڈریس بھیج رہے ہوں گے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اندرونی طور پہ ریفرنس ویریبلس بھی اصل میں پوائنٹرز کے ذریعے ہی ہینڈل کیے جاتے ہیں لیکن یہ کمپائلر کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں تو یعنی اب کاروائی کیا ہوئی اگر اس کوڈ کو دیکھیں سی ون اور سی ٹو جو ہیں یہ دونوں لوکل ویریبلز لوکل آبجیکٹس ہیں ان کو ہم نے اینکیو کر دیا دوسری اینکیو کال ہوئی سی ٹو بھی اینکیو ہو گیا اچھا اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے کہ میں اب ایک اور فنکشن میں جاتا ہوں وائڈ سروس کسٹمر اور اس کو بھی میں یہ کیو بھیجتا ہوں اب فرض کریں کہ کالر جو ہے وہ مین پروگرام ہے اس نے لوڈ کسٹمر کال کیا جس کی بنا پہ دو کسٹمر جو ہیں وہ کیو گئے اس کے بعد لوڈ کسٹمر تو ہو گئی ختم اس کا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ سٹیک سے نکل گیا اب سروس کسٹمر چلی اس میں بھی دیکھئے کہ کیوں جو ہے وہ بائی ریفرنس میں نے پیس کی یہ اب اندرونی طور پر ایک کسٹمر اوبجیکٹ بناتی ہے لیکن جو بنتا ہے اوبجیکٹ اس کو امیریٹلی ریپلیس کر دیتی ہے کیو ڈاٹ ڈی کیو کے ذریعے اچھا یہ جو ڈی کیو میتھرڈ ہے یہ بھی جو آبجیکٹ q کے اندر اسٹور تھا جو کہ اصل میں اگر آپ نے دیکھا ہو پہلے nq کو وہ بائی ریفرنس اسٹور تھا یعنی کہ nq نے جو چیز بائی ریفرنس اسٹور کی تھی وہ ریفرنس یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوائنٹر اب dq کے ذریعے نکلا اور یہاں پہ یہ جو کسٹمر سی بنا اس میں یہ اسائن ہو گیا یہاں پہ اصل میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کسٹمر سی کو اگر صرف دیکھیں تو اصل میں یہاں پہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا سی آبجیکٹ بنے گا لیکن وہ بننے کے بعد اس کا جو ریفرنس ہے وہ اس نئے آبجیکٹ کی بجائے جو ڈی کیو میں سے آبجیکٹ کا ریفرنس نکلے گا اس کی طرف اس پوائنٹ کر جائے گا اس اسائنمنٹ کی وجہ سے اچھا اب آگے ہے سی آؤٹ سی ڈاٹ گیٹ نیم اور یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ رن ٹائم پہ اس کسٹمر کا نام پرنٹ کرے گی اگر آپ نے وہ پہلے مثال دیکھی ہو لوڈ کسٹمر کی اس میں میں نے دو کسٹمرز ڈالے تھے پہلے ان کیو ہوا تھا عرفان اور دوسرا کسٹمر سہیل نامی اس کے بعد ان کیو ہوا تھا یعنی کہ ہیڈ آف دا کیو پہ اس وقت عرفان ہے تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ سی ڈاٹ گیٹ نیم ٹھیک چلے تو اس کو عرفان پرنٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ نام پرنٹ ہوگا اگر تو ہوگا تو چلے کہیں ہاں اگر نہیں ہوگا تو مجھے وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا اس کے بارے میں ذرا سا سوچی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں لیکن ذہن میں رکھیں کہ بیہائنڈ دا سین کاروائی کیا ہو? ہو رہی ہے سٹیک کے اندر آپ نے ویریبلس یا آبجیکٹس بائی ریفرنس ڈالے یہاں سے ڈی کیو سے آپ کو وہ ریفرنس ایک ملا آپ نے اس کو پرنٹ کیا c.getName کا مطلب ہے کہ جو آبجیکٹ آپ کو ملتا ہے اب آپ ریفرنس کے بارے میں نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ کیو سے آپ کو ایک کسٹمر آبجیکٹ ملا جس کا ڈاٹ گیٹ نیم کر کے آپ اس سے اس کا ایک میتھڈ کال کر کے کچھ چیز منگوا رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو ملے گی کہ نہیں ایسا ہوگا کہ یہ آپ کو نہیں ملے گی دیکھیے جب ہم نے وہ آبجیکٹ لوڈ کسٹمر میں بنوائے تھے تو وہ کال سٹیک پہ بنے تھے وہ چوالیس بائٹس ایک ایک آبجیکٹ کو جو ملے تھے وہ اس کال سٹیک پہ تھے اس وقت سی ون میں یا سی ٹو میں ان چوالیس بائٹ کا ایڈریس جو تھا اس کے شروع والا ایڈریس وہ ہمیں اصل میں ملا تھا میں لفظ تو ریفرنس استعمال کر رہا ہوں لیکن اندرونی طور پہ اصل میں مجھے ایڈریسز ہی مل رہے ہیں وہ ایڈریس میں نے لے کے اینکیو کر دیا تو Q میں اصل میں کیا گیا تھا آبجیکٹ تو نہیں گیا کیونکہ یاد رہے ریفرنس میں ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کاپی نہیں ہوتا یاد رہے کہ کال بائی value میں کاپی ہوتا ہے کال بائی ریفرنس میں کاپی نہیں ہوتا یعنی کیو کے اندر ہم نے اس پورے آبجیکٹس یعنی اس دونوں آبجیکٹس کو یا ان کے 44 چوالیس کو اصل میں نہیں ڈالا تھا ہم نے کیا ڈالا اصل میں ان میں سے ایک آبجیکٹ کا ایڈریس پہلے کیو کیا پھر دوسرے آبجیکٹ کا address, کو اب میں کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اب چونکہ وہاں پہ موجود ہیں وہ تو ان کیو ہو گئے پیچھے سے وہ فنکشن ختم ہوئی تو وہ چوالیس بائٹ تو گئے یا وہ چوالیس جمع چوالیس جو دو آبجیکٹس کے بائٹس تھے وہ تو گئے کیو میں ان کے ایڈریس موجود ہیں ڈی کیو کو میں نے کال کیا مجھے ایڈریس مل گیا اب جب میں نے اس ایڈریس کو لے کے کہا کہ بھائی ادھر جاؤ اور وہاں پہ جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کی گیٹ نیم میتھڈ کو کال کر کے اس سے جو بھی ملتا ہے وہ مجھے لا کے دو لیکن وہ آبجیکٹ کہاں ہے وہ تو ختم ہو گیا تو اب یہ گیٹ نیم کیسے چلے گی تو یہ تھی کاروائی ٹرانزین ویریبلس کی یعنی کہ جو ٹرانزینٹ ویریبلس بنتے ہیں اگر ان کا ریفرنس آپ کہیں اور اسٹور کر دیں اور بعد میں امید کریں کہ وہ آبجیکٹ وہاں پہ موجود ہوگا جب آپ واپس اس آبجیکٹ کو لینے جائیں گے تو اگر تو وہ ٹرانزینٹ ہے وہ تو گیا وہ تو ختم ہو گیا تو اس سے ثابت ہوا کہ ریفرنس ٹھیک ہیں کہ آپ کو کاپی آپریشن سے بچاتے تو ہیں لیکن یہ احتیاط ضرور کہ ٹرانزینٹ ویریبلس کے ریفرنس جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے حوالے کر دیں پیچھے سے وہ آبجیکٹ غائب ہو جائے اس کا پتا رہ جائے پتے سے پھر آپ کو وہ آبجیکٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو ختم ہو چکا یہ احتیاط آپ نے برتنی ہے اور یہ سلائڈ پہ میں یہی بات آگے آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے لکھی ہے کہ وی got the reference but the object is gone یعنی کہ یہ جو سی ڈی ہم نے کیا وہاں سے ہمیں ریفرنس تو مل گیا لیکن آبجیکٹ اصل میں پیچھے سے ختم ہو چکا تھا بلکہ وہ کیو کے اندر جتنے آبجیکٹس ہم نے ٹرانزیٹ ڈالے تھے وہ سب اب ختم ہو چکے ہوں گے اگلی بات جو لکھی ہے میں نے وہ یہ کہ the objects were created on the call stack they disappeared when the load customer function returned اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ کال اسٹیک جو ہے وہ جب فنکشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کا ایکٹیویشن ریکارڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ کسٹمر آبجیکٹس اسی لوڈ کسٹمر فنکشن میں ہی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں یہ فنکشن کے اندر بنے اور اس کے بعد جب فنکشن ختم ہو تو وہ غائب ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے وہ کون سی ہے کہ میں آبجیکٹس تو بنواؤں لیکن جب وہ فنکشن ختم ہو تو وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ غائب نہ ہو اس کا جواب کہ آپ ان کو ڈائنمکلی ایلوکیٹ کریں یعنی کہ آپ وہ نیو آپریٹر جو ہے اس کو استعمال کر کے یہ بنوائیں. بجائے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ سمپلی ہے کسٹمر سی ون اس case میں وہ لوکل لوکل ویریبل پہ بنتے ہیں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ویریبل نیو کے ذریعے بنوائیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیو کے ذریعے ویریبلس بنتے ہیں جب تک آپ ان کو ایکسپلسٹلی ڈلیٹ نہ کریں وہ نہیں کہیں جاتے اور آپ کے ساتھ یہ بھی شاید ہو چکا ہے کہ آپ نیو کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور آخر میں میمری ہوگی ختم یعنی کہ آپ کے پروگرام کو جو میمری ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ ہوگی ختم اور اب آل آف اے سڈن آپ کو وہ نئے آبجیکٹ بنانے میں دقت ہو رہی ہے پوائنٹرس کا استعمال آپ ہوا ہے تو آئیے میں اب آپ کو کوڈ کی ایک سیگمنٹ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس دفعہ کاروائی مختلف کیا ہے اور ان آبجیکٹس کی جو لائف ٹائم ہے وہ کیا ہوگی یعنی کہ وہ کب بنیں گے اور کب وہ ختم ہوں گے اور اس دوران میں فنکشن کال جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہم کال کر رہے ہیں تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے کہ یہ وہی لوڈ کسٹمر ہے البتہ اس میں جو کسٹمر سی ون اور سی ٹو ہیں اس طرف نہیں وہ ہیں. یہ جو نیو فنکشن چوالیس بائٹس سی ڈھونڈتی ہے میموری کے اندر اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ دو آبجیکٹس بنتے ہیں البتہ یہ دو آبجیکٹس اب اٹمس ہوں گے یعنی کہ بے نام آبجیکٹس بنتے ہیں ان کو دیکھی ہم کوئی نام نہیں دے رہے ہم پوائنٹر ویریئبل سی ون اور سی ٹو میں ان کا پتا رکھ رہے ہیں یہ میں جو بے نامی والی بات کر رہا ہوں اس کو نام والی بات سے ذرا کمپیر کریں کہ یہاں پہ آبجیکٹس تو اس کیس میں بھی دو بنتے ہیں البتہ جہاں وہ چوالیس بائٹس ایلوکیٹ ہوتے ہیں ہم ان کو امیڈیٹلی سی ون نہیں کہتے بلکہ ہم ایک پوائنٹر بناتے ہیں اور وہ پوائنٹر جو ہے اس کے بائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے اور اگر ہم نے اس آبجیکٹ کو لینا ہے یا اس تک پہنچنا ہے تو یا ہم سٹار سی ون کہتے ہیں یا سی ون ایرو کہ کے ہم تک پہنچتے ہیں اصل میں یہ دو آبجیکٹس اینانس آبجیکٹس ان کو کہا جاتا ہے بے نام آبجیکٹس ہیں یہ اور یہ پوائنٹرز کے ذریعے ایکسس ہوتے ہیں اچھا اب آگے دیکھیے کہ میں نے اب کیا ایم کیو اور ڈی کیو کیا میں نے ایکچولی کسٹمر سٹار جو ہے سی ون اور سی ٹو یعنی کہ اینکیو اور ڈی کیو جو ہیں ان کو بھی میں نے اپروپریٹلی چینج کیا ہے کہ یہ فنکشن اب کسٹمر کا ایک پوائنٹ آبجیکٹ یعنی کہ اس کے میں سی c1 اور c2 ٹو ہوں ان کو لے کے وہ اینکیو اور ڈی کیو کرے گی اسی سلائڈ پہ, پہ میں نے اب یہ بات لکھی ہے کہ دا پوائنٹ ویریبل سی ون اینڈ سی ٹو آر آن دا کولسٹیک دے ول گو بٹ دے کانٹینٹ آر یعنی اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں تو c1 c2 سی جو ہیں, یہ خود بھی ویریئبلس ہیں اور یہ کس قسم کے ویریبلس ہیں یہ پوائنٹر ویریبلس ہیں اور بائی دا وے ان کا سائز عموماً چار بائٹس کا ہوتا ہے تقریباً ایک کے برابر. یہ دونوں ویریبلس کال اسٹیک پہ بنتے ہیں اس فنکشن کا یہ جو لوڈ کسٹمر جو اسٹیک میں اس کو حصہ ملا ہے اس میں یہ لوکل ویریبلس بنتے ہیں اور میں اینڈ کیو جو ہے اس میں چونکہ پوائنٹر بھیجواتا ہوں تو اصل میں یہ پوائنٹر کے اندر جو اڈریس ہیں وہ کاپی کال by value کے ذریعے اینکیو کو بھیجے جائیں گے لیکن اینکیو جو ہے وہ یہ ایڈریس تو اسٹور کر لے گی جو آخری بات اب میں نے سلائڈ پہ لکھی ہے وہ ہے کہ دا کسٹمر آبجیکٹس آر کریٹڈ ان دا ہیپ دے ول لو انٹل ایکسپلسٹلی ڈلیٹڈ یہ ہیپ کیا چیز ہے اگر آپ کو یاد ہوگا بلکہ ابھی میں آپ کو ایک سلائڈ دوبارہ دکھاتا ہوں جس سے آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ ہیپ جو ہے یہ بھی ایک پروسیس کا ایک ایریا ہوتا ہے جو اس کو آپریڈنگ سسٹم کی طرف سے ملتا ہے اور جب بھی آپ نیو کرتے ہیں اور آپ یہ نیو کا استعمال تو آپ کافی جگہ کر چکے ہیں کافی کیسز میں کر چکے ہیں جب بھی آپ نیو کرتے ہیں تو یہ نیو آپریٹر اس ہیپ کے اندر سے میمری ڈھونڈ کے آپ کو وہ اتنا میمری کنٹوس یعنی کہ اکٹھی میمری لا کے آپ کو اس کا سٹارٹنگ ایڈریس دے دیتا ہے یہ جو نیو آپریٹر ہے ہیپ کے معنی یا اس کا جو اردو ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ڈھیری کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیپ اس طرح تو نہیں کہ میمری کے اندر ڈھیری لگ جاتی ہے اصل میں یہ بھی ایک خاص قسم کا ڈیرا سٹرکچر ہے جو کہ ہم اس کورس میں تو نہیں پڑھیں گے یعنی کہ یہ جو کمپیوٹر میں نیو آپریٹر ہے یہ کس طرح میموری مینج کرتا ہے ہاں ہیپ ڈیٹا سٹرکچر ایک اور بھی ہے جو کہ ہم ابھی آئندہ لیکچرز میں کور کریں گے فی الحال یہ ہیپ جو ہے یہ میمری میں ایک ایریا ہے اور یاد دہانی کے لیے یہ اگلی سلائڈ دیکھیے جو کہ اصل میں میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ دکھا چکا ہوں یہاں پہ پھر وہی پروسیس ماڈل کے وہ پروسیس چل رہے ہیں اس میں سے ایک پروسیس کو میں نے اب ایکسپینڈ کیا تو اس میں مجھے ملا کے میمری کے اندر اس کا کوڈ ہوگا اس کے فوراً بعد اسٹیٹک ڈیٹا اور اس کے بعد اسٹیک کے لیے کچھ میموری ہوگی جو کہ نیچے کی طرف گرو کرتا ہے اور آخر میں دیکھیے ہیپ جو کہ اوپر کی طرف گرو کرتی ہے اب یہاں پہ ایک مزے سوال ہے کہ یہ اسٹیک نیچے اور ہیپ اوپر کی طرف کیوں جاتے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے اسٹیک میں اینٹریز آتی ہیں تو اسٹیک نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے جیسے آپ نیو کرتے جاتے ہیں تو یہ ہیپ جو ہے یہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آخر ان کی یہ جو ڈر ہے یہ اس طرح کیوں ہے اور اس کی اس کا جواب بھی کافی انٹرسٹنگ ہے جواب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا ایک ریکرسو پروسیجر ہے جو کہ اپنے آپ کو کال کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہر انوکیشن پہ سٹیک کے اندر اس کا ایک ایکٹیویشن ریکڈ آئے گا یعنی کہ وہ اسٹیک بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا آخرے کار یہ سٹیک بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گا اب یہ اس میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویری خاکہ بھی دکھایا ایک پروسیس کا اوور آل پروسیس کو ایک میموری میں ایک حصہ ملا ہوا ہے جو کہ وہ فردر کوڈ اسٹیٹک اسٹیک اور ہیپ میں سب ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن یہ محدود ہے آخرے کار پروسیس کا ایریا محدود ہے اب اگر یہ اسٹیک بڑھتا جائے بڑھتا جائے تو دیکھیے یہ کہاں پہ آ کے ختم ہوگا واپس اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھیے جو پہ یہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچتے وہ تباہ کر سکتا ہے اسی طرح ہیپ کو اگر دیکھیں تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے وہ پروسس کی جو اپنا مکمل ایریا ہے اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے اور بڑھتی ہے اس سے باہر نہیں جاتی تو اس کاروائی سے یعنی کہ سٹیک کو نیچے کی طرف اور ہیپ کو اوپر کی طرف گرو کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی تباہی مچانی ہے کسی پروسس نے تو وہ اپنی ہی چیزوں میں تباہی مچائے اور بلکہ یہ کافی وائرس وہ یہ سٹیک اوور فلو کو اصل میں ایکسپلوئڈ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیک جو ہے وہ اس پروسس کے اندر وہ اڑا کے نیچے ہیپ کے اندر کہیں گسا دیتے ہیں یا مطلب جو وائرس ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اسٹیک کو کسی طرح مینیپولیٹ کریں کیونکہ کوڈ جو ہے وہ ریڈنلی ہوتا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں اسٹیٹک ڈیٹا آپ چینج کر سکتے ہیں عموماً جو وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بریک کریں اب یہ تھی ہیپ یہ ہیپ والا ایریا جو ہے یہاں پہ جب آپ نیو کرتے ہیں تو آپ کو ہیپ کے اندر سے میمری ملتی ہے اور وہ میمری کتنی ملتی ہے یہ اس آبجیکٹ کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہاں پہ ہم کسٹمر آبجیکٹ میں نے کہا تھا کہ کوئی چوالیس بائٹ کا ہے لیکن فرض کریں آپ ایک ڈائنمکے جو کہ سو ایلیمنٹ کی ہے اور کسٹمر کا ہے تو چوالیس یعنی ضرب 100 ہزار چار 4400 بائٹس آپ کو اکٹھے سے ایلوکیٹ ہوں گے اور وہ جو نیو آپریٹر ہے وہ ان چار ہزار کا اسٹارٹنگ address آپ کو دے دے گا جو کہ آپ ایک پوائنٹر میں اسٹور کر لیتے ہیں آئیے میں اب آپ کو اسٹیک اور ہیپ کے حوالے سے بیہائنڈ دا سین کی کاروائی دکھاتا ہوں یہ اگلی سلائڈ کی طرف دیکھیے یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ کال اسٹیک بھی دکھایا ہے اور اگلی سلائڈ میں ابھی میں آپ کو ہیپ بھی دکھاؤں گا لیکن کاروائی اس طرح ہے کہ لوڈ کسٹمر جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے اس کے اندر دو ویریبلس ہیں سی ون اور سی ٹو جو کہ پوائنٹرز ہیں ان میں میں نے ویلیوز شو کی ہیں سکس ہنڈریڈ اور سکس فور جو کہ ایکچولی ایڈریس ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایڈریس کہاں پہ ہیں اس کے بعد این کیو میتھڈ جو ہے وہ کیو ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کا کال ہوا ہوا ہے اس کو ہم نے بائی ریفرنس یہ پوائنٹر تو نہیں بھیجے اس دفعہ میں نے ان کو پوائنٹر ہی بھجوا دیے تو یہاں پہ اب جو ہے اپنا جو اس کا پوائنٹر پوائنٹ آرگیومنٹ ہے اس کو ای ایل ٹی کہتا ہے تو دیکھیے میں نے اس میں دکھایا کہ وہاں پہ 624 سٹور ہوگا یعنی کہ جو 624 نمبر ہے یہ ایڈریس جو ہے یہ این کیو کو کاپی کے ذریعے مل جائے گا وہاں پہ 624 گیا اچھا اب میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ دکھاتا ہوں کہ جب آپ نے نیو کیا تھا تو ہیٹ کے اندر یہ دو آبجیکٹس بنے اور دیکھیے میں نے ان کا سائز کچھ اس طرح دکھایا ہے کہ یہ ریکٹینگلس جو ہیں یہ کافی بڑے ہیں اور ان کے اوپر میں نے عرفان اور سہیل اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو ان کو دیکھتے ہی یہ آپ پہچان کہ یہ دو آبجیکٹس کون کون سے ہیں یہ میں اس طرح انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کسٹمر ارفان آبجیکٹس جو ہے یہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ چوالیس بائٹس کا یا اس کیس میں میں میں نے چوبیس بائٹس کا دکھایا ہے. 600 سو سے لے کے چھ سو چوبیس تک اور سہیل آبجیکٹ جو ہے وہ چھ سو چوبیس سے لے کے چھ سو تک اس کو میموری ملی ہوئی ہے یہ دونوں ایڈریس میں شو کر رہا ہوں کہ یہ سی ون اور سی ٹو کے اندر سٹور ہو گئے ہیں یعنی کہ سی ون میں 600 سو ہو ہوگا اور سی ٹو میں چھ سو چوبیس ہوگا اچھا یہاں تو یہ ہوا کہ کسٹمر آبجیکٹس جو ہیں ملی ان کے جو دو ایڈریس تھے وہ نیو آپریٹر نے ہمیں دے دیے وہ لے کے ہم نے ان کیو کر دیے اور اب فرض کریں یہ لوڈ کسٹمر جو ہے یہ ختم ہوئی یعنی کہ ہم ادھر سے ریٹرن کر گئے اس ریٹرن پہ اب کیا ہوا جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے سٹیک میں دو لوکل ویریبلس تھے سی ون اور سی ٹو جو کہ پوائنٹرز تھے وہ پوائنٹرز گئے ان کے اندر جو ایڈریس تھے وہ بھی گئے لیکن وہ ایڈریس جو ہیں وہ کیو میں این کیو ہو چکے ہیں اور پیچھے یہ جو ہیپ کے اندر جو آبجیکٹس بنے ہیں ان کا کیا ہوا ان کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ جو آبجیکٹ آپ ڈائنمکلی نیو کے ذریعے بنواتے ہیں جب ڈلیٹ نہیں کرتے یا آپ کا پروسیس ختم نہیں ہوتا یہ میمری جو ہے یہ ایلوکیٹ رہے گی یہ آبجیکٹس رہیں گے یعنی کہ یہ میمری میں ایریا ریزروڈ رہے گا اور وہ ایڈریس اگر آپ کے پاس موجود رہے تو آپ دوبارہ اس میموری میں جا کے اس آبجیکٹ کو نکال سکتے ہیں تو آئیے اب ان آبجیکٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ اب ہم اس سروس کسٹمر کو دوبارہ دیکھتے ہیں استفا کسٹمر سی ایکل کیو ڈاٹ ڈی کیو تو دیکھیے اب ڈی کیو جو ہے وہ کیا کرے گی وہ آپ کو اصل میں ایڈریس تو دے گی لیکن وہ ایڈریس میں اب ایک کسٹمر اسٹار یعنی کہ پوائنٹر ویریبل میں سٹور کر رہا ہوں تو اگر آپ مثال کو یاد کریں تو دو ایڈریس ہم نے یاد رکھے تھے اور ان کو کیوں بھی کیا تھا وہ تھے چھ سو اور چھ سو چوبیس یہاں پہ ہمیں چونکہ 600 سو پہلے ہوا تھا تو 600 سو اڈریس ہمیں دوبارہ کیو سے مل جائے گا کیونکہ وہ ہم نے کیوں میں رکھا تھا اب جب وہ کیو سے ملا تو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے سی آؤٹ سی اور اب ڈاٹ نہیں ایرو آ گیا کیونکہ سی جو ہے وہ پوائنٹر ویریبل ہے وہ ایک آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور اس آبجیکٹ تک پہنچنے کے لیے مجھے یا تو یہ سی ایرو کہنا پڑے گا یا سینٹیکس بھی ہے ڈاٹ جو کہ لکھنے میں کافی لمبا ہے اس لیے امواً آپ کو کبھی عموما نہیں دیکھتے آپ یہی دیکھتے ہیں کہ سی ایرو گیٹ نیم اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ گیٹ نیم میتھڈ تک آپ پہنچ پائیں گے کہ نہیں یعنی کہ آپ اس آبجیکٹ تک پہنچیں گے کہ نہیں اور گیٹ نیم سے آپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ آپ کو مل جائے گا وہ آبجیکٹ کیونکہ یہ آبجیکٹ جو ہے پوائنٹر کو نہ سوچیں آبجیکٹ جو ہے وہ جو ہمارے دو آبجیکٹ بلکہ عرفان اور سلیم آبجیکٹس جو تھے وہ دونوں موجود ہیں فنکشن ختم ہوئی تھی لوڈ کسٹمر لیکن یہ آبجیکٹ تو نہیں ہم نے ڈلیٹ کیے تھے وہ تو موجود ہیں ان کا ایڈریس ہم نے بچا لیا تھا اور وہ کیسے بچایا تھا ہم نے ان کو کیوں میں ڈال لیا تھا اب اس فنکشن میں ہم آئے دوبارہ اس میں سے اس کو نکالا یہاں پہ ہم نے ایک ایڈریس نکلوایا ہے اس ایڈریس سے ہم اب اس آبجیکٹ تک پہنچ پائیں گے اور جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے یعنی کہ ہیپ میں تو یقیناً وہ آبجیکٹ موجود ہے اور وہاں سے پھر ہم اس کا گیٹ نیم کے ذریعے اس کا نام جو ہے وہ ایز اے ہمیں مل جائے گا. جو کہ سی آؤٹ کے ذریعے ہم پرنٹ کر دیں گے اور اگر آپ سلائڈ کی طرف واپس آئیے تو دیکھیے میں اگلی کاروائی کیا کر رہا ہوں ڈلیٹ سی یہ وہ اب میتھڈ ہے جس کے ذریعے جو میموری میں نے ایلوکیٹ کروائی ہوتی ہے وہ اب فائنلی ریلیز ہوتی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نیو کے ساتھ ڈلیٹ جو ہے اتنا جچتا نہیں میرے خیال میں یہاں پہ اگر آپ کہتے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو ریلیز کر دو می بی اس کو ڈسٹرو کر دو ہاں اگر آبجیکٹ کی سنس میں آپ سوچیں تو نیو جو ہے وہ آبجیکٹ کی پدائش ہے اور ڈیلیٹ جو ہے وہ اس آبجیکٹ کی موت ہے یعنی کہ وہ آبجیکٹ اب ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہیپ کے اندر وہ جو چوبیس بائٹس تھے اب وہ سسٹم کے پاس واپس چلے جائیں گے اور کوئی نیا آبجیکٹ کسٹمر ضروری نہیں کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ اب وہ میموری استعمال کر لے گا اچھا یہ دو اور باتیں میں ابھی آپ کو سلائڈ پر دکھاتا ہوں کہ مسٹ یوز دا سی ایر سینٹیکس بیکاز وی گیٹ اپوائنٹ فرام دا کیو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ میں نے یہ کیوں ایسے کیا تھا اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ دا آبجیکٹ از اسٹل اے لائف بیکاز اٹ واز کریٹڈ ان دا یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا یہ کاروائی ضروری ہے یہ احتیاط آپ کو برتنی پڑے گی ٹرانزینٹ آبجیکٹس کے ریفرنس اگر آپ نے پاس کرنے شروع کر دیے تو یہ نہ ہو کہ ریفرنس آپ کے پاس رہ جائے اور پیچھے سے آبجیکٹ غائب ہو جائے بلکہ ایک اور صورت میں آپ کے ساتھ شاید یہ حادثہ ہو بھی چکا ہے اور اس کو کہتے ہیں نیو پوائنٹر جب آپ نے پوائنٹرس کیے تھے یہ بھی ہوا کہ پوائنٹر آپ نے لیا نیو کے ذریعے آپ نے میمری لی پوائنٹر میں اس میمری کا ایڈریس سیو کیا پیچھے سے آپ نے ڈیلیٹ کر کے اس میموری کو تو ریلیز کر دیا لیکن اس پوائنٹر کے اندر ابھی وہ اڈریس موجود ہے اب اگر اس پوائنٹر کو آپ استعمال کریں گے تو وہاں پہ تو وہ آبجیکٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس خالی ایڈریس رہ گیا اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ پوائنٹر ایک لحاظ سے ریفرنس چونکہ اندرونی طور پہ اڈریس موجود ہے. آپ ریفرنس کو ایک کانسٹنٹ پوائنٹر سمجھے ایک ایسا پوائنٹر جو کہ آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ اس کا آپ ایڈریس لے سکتے ہیں نہ کوئی اور کاروائی اس طرح کی کر سکتے ہیں وہ ایک اسٹیٹک اسٹیٹک تو نہیں کہنا چاہیے ایک کانسٹنٹ یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے سوچنا ہے تو ایسے بلکہ سوچے ہی نہ لیکن اندرونی طور پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ریفرنس اصل میں پوائنٹرس کے ذریعے ہی ہینڈل کیے جاتے ہیں تو اس چیز کی احتیاط آپ کو یہاں پہ بھی بھرتنی پڑے گی یعنی کہ جیسے ڈینگلنگ پوائنٹرس کا مسئلہ ہے اسی طرح یہ ڈینگلنگ ریفرنس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا لحاظ رہے ریفرنس ویریبلس کی ابھی کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جس میں اس کے اور فوائد بھی سامنے آئیں گے اور کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم پروگرامنگ کے ذریعے ڈسپلن کے لحاظ سے ہم اپنے پروگرامنگ میں کر سکتے ہیں جس سے ایسی غلطیوں کا ہونے کا چانس جو ہے احتمال جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو میں اب آپ کو ایک اور چیز کی طرف لیا چلتا ہوں اور وہ ہے یہ کی ورڈ کانسٹ کا استعمال آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بائنری ٹری کا انٹرفیس یا وہ ڈاٹ ایج فائل بنائی تھی تو میں کافی میتھڈ جو تھے اس کے اندر یہ لفظ کانسٹ جگہ جگہ استعمال کر رہا تھا میں آپ کو وہ مثالیں بھی یہ دوبارہ دکھاؤں گا لیکن یہ کانسٹ ویریئبل جو ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے اس سے پہلے کورس میں اس کا استعمال بھی دیکھا ہوگا اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا لیکن اصل میں کونسٹ جو ہے اس کے کئی اور بھی استعمال ہیں اور ایک استعمال اس کا ریفرنس ویریبل کے ساتھ انتہائی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ جو میں نے مسئلے آپ کو بتائے اور ان کے علاوہ کچھ اور مسئلے بھی جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں یعنی کہ پروگرامنگ میں وہ ایرر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اگر آپ ریفرنس ویریبل کے ساتھ اس کونسٹ کا یہ کانسٹ کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال کریں تو آئیے میں آپ کو سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں کہ دا کونس کی ورڈ از آفن یوزڈ ان فنکشن یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم وہ بائنری سرچری ڈاٹ ایج فائل بنا رہے تھے تو فنکشن کا سگنیچر یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ وہ پوری ڈیکلریشن ہے جو کہ اس کی ریٹرن ٹائپ فنکشن کا نام اور اس کی آرگیومنٹ لسٹ اور آرگیومنٹ لسٹ کے اندر جو اس کے آرگیومنٹس ہیں اور ان کی ٹائپس جو ہیں اصل میں ان کے نام نہیں ان کے ٹائپس اصل میں زیادہ ہیں یہ ساری چیز مل کے اس فنکشن کا ایک سگنیچر بن جاتا ہے اور دو فنکشنز جو ہیں وہ اگر سگنیچر میں ڈیفرنٹ ہیں تو وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ شاید آپ نے فنکشن اوور لوڈنگ کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک فنکشن اور ایک دوسری فنکشن کے نام تو ایک ہی ہیں لیکن اس کی ریٹرن میں یا اس کی آرگیومنٹ لسٹ میں فرق ہے تو اصل میں فرق جو ہے وہ اس کی سگنیچر میں ہے البتہ یہاں پہ بات یہ کہ یہ کانسٹ کیور جو ہے یہ عموماً فنکشن سگنیچر میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اگلی بات کہ دی ایکچوئل میننگ ڈپینز آن ویئر ایٹ کرز مین سم تھنگ از ٹو held کانسٹنٹ یعنی کہ یہ جو کانسٹ کا استعمال ہے تب کرتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز جو ہے اس نے کانسٹنٹ رہنے کے یعنی اس نے بدلنا نہیں یا اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے اور آخری بات جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہیر آر سم کامن یوز تو میں اب آپ کو استعمال کے ذریعے اس کانسٹ کی مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ اس کانسٹ کا فائدہ کیا ہے تو اگلی سکرین پہ فوراً چلتے ہیں یہاں پہ یوز ون میں نے لکھا ہے اس طرح کہ دا کانسٹ کی ورڈ افیئر بفور اے فنکشن فار ایگزامپل چیس پروگرام اور یہاں پہ دیکھیے ایک فنکشن جو کہ ایک چیس میں لکھی ہوئی ہے اس کا سگنیچر کچھ یوں ہے موو فیس کانسٹ فیس ایمپرسینٹ کرنٹ فیس اچھا یہاں پہ آپ فنکشن کو تو نہ اور نہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پیس ہے یہ کیا چیز ہے بلکہ argument list پہ آئیے کہ argument میں اس function کو ایک پروگرامر یا ایک پرامر بھیجا جائے گا اور اس کو وہ لوکلی کرنٹ پیس کہے گی اور یہ جو ویریبل ہے یا یہ جو آئٹم ہے یا آبجیکٹ ہے جس کا نام پیس ہے وہ اس فنکشن کو بائی ریفرنس بھیجا جائے گا البتہ پیس ایمپرسین سے پہلے میں نے کانسٹ لگا دیا اب اس سے کیا ہوا یہ بات آگے میں نے لکھی ہے کہ وٹ دس means اس کے the فرمر مسٹ ریمین کانسٹنٹ فار the لائف of the فنکشن اور آخری بات کہ اف یو ٹرائی ٹو چینج دا ویلو در از دا پرائمر افیئر آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این انسائنمنٹ ان دا فنکشن دا کمفائلر ول جنریٹ این یہ چند باتیں آپ ذرا ذہن نشین کیجئے اور پھر ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے اس کو ایک ریفرنس ویریئبل ہم دے رہے ہیں کہ تمہیں جو آبجیکٹ آئے گا وہ بائی ریفرنس آئے گا یعنی کوئی کاپی شاپی نہیں بنے گی بلکہ ایک اور میموری لوکیشن کا تم یہ نام رکھ لو وہ میموری لوکیشن کسی اور فنکشن کی اصل میں ہے اور تمہیں مہیا کی جا رہی ہے البتہ یہ کانسٹ لگا ہوا ہے اور میں نے جو باتیں لکھی کہ پرائمر مسر میں ان کانسٹنٹ اف یو ٹرائی ٹو چینج دا ویریبل پرائمر افیئر آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این اسائنمنٹ دا کمفائلر ول جنریٹ ان کیا ہو رہا ہے ریفرنس ویریبل کے حوالے سے یہ تھا کہ جب ہم کسی فنکشن کو ایک آئٹم بھجواتے ہیں تو اس کی کاپی نہ بنے چاہے وہ چار بائٹس کا ہو چاہے وہ چار ہزار بائٹس کا ہو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کاپی کے ذریعے کال اسٹیک میں اس فنکشن کا جو ایکٹیویشن ریکڈ ہے اس میں وہ کاپی ہو ہم اس کاپی سے بچنا چاہتے ہیں یہ بھی ریفرنس ویریبل کا ایک استعمال تھا بلکہ ایک میجر استعمال اصل میں ریفرنس ویریبلس کا یہی ہے کہ کسی طرح ہم یہ کاپی جو معاملہ ہے اس سے ہم جائیں کیونکہ کاپنگ میں ٹائم بھی لگتا ہے اور میموری بھی درکار ہوتی ہے ساتھ ہم نے اس کے اب کانسٹ لگا دیا تو ان دونوں باتوں کو ملا کے ہم اس فنکشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ریفرنس کے ذریعے کسی اور کا ویریبل کسی اور کی میمری لوکیشن یعنی کسی اور فنکشن کی یا جو بھی تمہیں کال کر رہا ہے اس فنکشن کے کسی میمری لوکیشن کا ایڈریس تمہیں ملے گا یا اس کا ریفرنس ملے گا لیکن تم نے اس جگہ پہ جا کے اس میں جو چیز سٹور ہوئی ہوئی ہے وہ آبجیکٹ جو ہے اس کو تم نے چینج نہیں کرنا ہاں اس آبجیکٹ کو تم ریڈ اونلی میں یعنی کہ اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو لے لو اس کے ساتھ اس کا استعمال کرو اس کو کیلکولیشن میں استعمال کرو یا کوئی اور کام کرنا ہے وہ کرو لیکن اس کو چینج نہیں کرنا اچھا یہ چینج کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ ریفرنس ویریئبل جو ہے فنکشن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آ جائے کسی اسائنمنٹ میں جیسے ہی یہ کمپائلر یہ دیکھے گا کہ جو ریفرنس کال ویریئبل ہے وہ اسائنمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ فورن یہ کہے گا کہ بھائی کانسٹنٹ کے ہونے کی وجہ سے تم اس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ الاؤڈ ہی نہیں یہ کمپائلر ہی پکڑ لے گا یعنی کہ آپ کو یہ جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے آپ کا پروگرام ہی کمپائل ہی نہیں ہوگا یہ رن ٹائم ایرر نہیں یہ کمپائلر ایرر ہوگا اس کو آپ سینٹیکس ایرر کہہ لیں اور ایرر یہی آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک کانسٹنٹ ریفرنس ویریئبل کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کانسٹنٹ کی موجودگی کی وجہ سے پوسیبل نہیں ہے آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانے کہ دس آلسو مینس دف دا پر پیس ٹو ایندر فنکشن شن must ناٹ چینج اٹ ایڈر یہاں پہ کیا ہوا فرض کریں میں نے اس فنکشن کو ایک کہ یہ جو ہے ریفرنس کے ذریعے اور ساتھ اس کے لگا دیا کہ یہ جو موو پیس فنکشن ہے یہ جو اس کے پاس piece ہے یہ آگے کسی اور function کو call کرتی ہے یعنی کہ a نے b کو کال کیا b نے سی کو call کر دیا یہ سی بھی جو ہے یہ بھی نہیں چینج کر سکتی لیکن یہ کمپائلر جو ہے یہ نہیں جانچ یہ نہیں پہچان سکتا کہ سی جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ شاید ممکن نہ ہو اس کیس میں کمپائلر جو ہے وہ آپ کو وارننگ دے گا یعنی کہ آپ ایک ریفرنس کانسٹنٹ ریفرنس ویریبل جو ہے پرائمر جو فنکشن میں آپ کو ملا ہے اگر وہ آپ نے کسی اور فنکشن کو بھیجوایا تو کمپائلر آپ کو وارن کرے گا کہ دیکھو یہ تم کانسٹنٹ ریفرنس ویریئبل ایک اور فنکشن کو بھیجوا رہے ہو یہ نہ ہو کہ یہ دوسری فنکشن جو ہے یہ اس ریفرنس کو لے کے اوریجنل آئٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرے اگر ایسا ہوا تو یہ رن ٹائم پہ پھر آپ کو مسئلہ پیدا ہوگا کمپائلر تو آپ کو وارننگ دے گا آپ کا پروگرام کمپائل ہو جائے گا لیکن پہ اگر آپ نے اے سے b اور b سے C میں جا کے اس کو کیا تو آئے گا کہ بھئی ایک یہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ ریفرنس کے ساتھ عموماً آپ کو یہ کانسٹ جو ہے یہ نظر آئے گا اور اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی جو کہ میں نے اگلی بات لکھی ہے کہ this از پزلنگ وائی آر وی پیسنگ سم تھنگ بائی ریفرنس اینڈ دین میک اٹ کانسٹنٹ دیٹ از ڈونٹ چینج اور آخر میں ڈزن پیسنگ بائی ریفرنس مین وی وانٹ ٹو چینج اٹ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات یاد کیجئے کہ میں نے یہ بات کہی تھی جب ہم یہ ریفرنس ویریبلس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ریفرنس ویریبل ہم اس لیے بھیجواتے ہیں کہ ہم فنکشن کے اندر کسی پرائمر کے ذریعے کالر کے کسی آئٹم کو چینج کروانا چاہتے ہیں ہم پوائنٹرز استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ریفرنس ویریبل کے ذریعے ہم فنکشن کو اس چیز کی سہولت یا اجازت یا میکنزم دے رہے تھے کہ وہ فنکشن جو ہے اس ویریبل یا اس میمری لوکیشن کو چینج کر دے اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم اس کو ریفرنس بھجوا رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے چینج کرنی ہے تو کر لو اور دوسری طرف ہم, ہم کانسٹ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ کرو چینج تو یہ دونوں باتیں کچھ ایک دوسرے کے متضاد بنتی جا رہی ہیں یہ یہ کرنے کی ہم کوشش کیا کر رہے ہیں اس چیز کا جواب اصل میں آپ کے سامنے موجود ہے البتہ آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میں یہ آپ کے لیے سوال یا یہ پزل جو ہے یہ چھوڑے دیتا ہوں آپ اس کے بارے میں سوچئے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے یہ آپ اپنی سی پلس پلس کتاب میں یا انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یہ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں سوال میں دوبارہ دوہرائی دیتا ہوں جو سلائیڈ پہ میں نے لکھا تھا کہ ریفرنس ویریبل کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کہ ایک فنکشن جو ہے وہ کالر کے کسی ویریبل کو یا میمری لوکیشن کو چینج کر سکے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے کونس لگا کے کیا لگا دیا بھائی تم چینج نہیں کر سکتے تو آخر بات کیا بنی یہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک طرف اس کو سہولت دے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی کونس لگا کے وہ سہولت اس سے واپس لے رہے ہیں تو اس سوال کے بارے میں آپ سوچئے آپ کے پاس جو کتابیں ہیں ریفرنس کے طور پہ یا اس, اس کورس کی جو کتاب ہے اس میں یا انٹرنیٹ پہ جا کے اس چیز کا جواب تلاش کریں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ